یہ تو اللہ کا بنا ہوا ہے مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنا بلکہ ظلم کھلی گمراہی میں ہے